دکھائیں گے آپ لوگ بک نہ ہونے پہ بھی جرمانہ ہے گبیر غبیر کہتے ہیں دیکھ آپ نے اتنے دن سے میرا سبق ہی نہیں سنا میں نے وہ یاد کرنے چھوڑ دیا ہیں آ کل میں نے بچوں کی کلاس میں وہ لیا چھوٹے اردو کے بچے پڑھتے ہیں تو کبھی کوئی ٹیچر نہ ہو یا مسئلہ ہونا تو پھر یہ مجھے دے دیتے ہیں تو وہ اس کے بچوں کا جو لاگ لکھا ہوتا ہے اس میں حاجرہ نے نوش میں لکھا ہوا تھا لیکن کریں میں نے نوش میں سمجھ لیا سکریوے لکھا ہوا تھا سکریوے لکھنے کو لکھائی تو میں نے وہ سکریوے سمجھ آ گیا تو میں نے اگلا جملہ بھی سمجھ گیا میں نے کہا مجھے لگتا ہے میں سیکھ جاؤں گی ہے نا چلے جی بڑی پیاری دعائیں آپ کی تو نحمد ونسلی علا رسول کریم امباد فاؤس الشیطان الرجیم رب شراہلی صدری ویسرلی عمری من لسانی قولی ربی یسر ولاۃ اسر, اسر وطم بالخیر دعا کے مسائل کتاب میں سے آج ہمارا ٹاپک ہے العدیت المتفر متفرق دعائیں لفظ متفرق کیا ہوگا فا را قا فرق فرقہ فراق فرق مفارقت الگ الگ ہے نا بحث فرق نا بکم البحر سورت صورت اور اس میں منہ پہ نہیں آ رہا صورت میں ہم نے پڑھا نا کہ جب ہم نے تمہارے دریا کو پھاڑ دیا تو گویا کے لفظ متفرق ہے مسلینیس انگلش میں اگر آپ اس کو کہیں گے یعنی مختلف طرح کی کوئی ایک ٹاپک کوئی دوسرا اور چیپٹر نمبر یہ تھرٹی ٹو ہے تو آئیے دیکھتے ہیں دعائے استخارہ کیسے پڑھیں گے اس کو استخارہ خاں دعائیں استخارہ پڑھیں استخر دو سے زیادہ جائز کاموں میں سے ایک کا انتخاب کرنے کے لیے یکسوئی اور اطمینان حاصل کرنے کی خاطر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا یہ ہے سب دعا استخارہ پہ مرحلے چونک جاتے ہیں یہ بڑی معروف دعا لوگ استحارے کی دعا پڑھنے سے زیادہ استخارہ کرنے سے زیادہ استخارہ نکلواتے ہیں مجھے کبھی لوگوں کا یہ جملہ نہیں سمجھا ہم نے استخبارہ استخارہ نکلوایا تھا تو میں کہتے کہاں سے نکلوایا تھا ڈبے میں سے کس میں سے کپ میں سے نہیں وہ کسی عالم سے نکلوایا تھا جیسے اتنی عمر میں آپ نے کبھی یہ نہیں سنا کہ لوگ کہتے بات بات خود کرے کروایا جی. بلکہ میں تو سنا ہے وہ ٹی وی پہ بھی ہوتے آئی ہیں آئی آئی دوسیقی اور دوسیقی دوسیقی دوسیقی فون پہ بھی ہوتے ہیں جی آپ نے بھی کرایا تو آپ کرنا شروع کر دیں نا لوگوں کا پیسے بھی ملتے ہیں اس میں تو کیا ہوا حلال ہے اللہ کا کلام ہے ہاں کرانا کسی نے استخارہ تو ان سے رابطہ کریں استخبر اللہ تو استخارہ لفظ کا روٹ کیا ہوگا خیر خا یا راہ دو ہے اس میں اگر آپ تھوڑی سی گرامر اللہ کرے آپ کی کھل جائے دماغ تو اندر آ جائے گا خیر کا لفظ ایک تو ہے نا خا یا خیر اور الفسین تاج جب کسی فعل سے پہلے لگ جاتا ہے نا تو طلب کا معنی ہے ٹو سیکھ کے مانو انگلش میں استغصہ اور استخارا اور لائک استقاع ٹھیک ہے تو ایک اس کا معنی کہتا ہے خیر کا طلب کرنا دم. میں کہتی کہ صرف اس کے نام کو سمجھ ہے نا تو آپ کو استخارے کو مقصد سمجھ آ رہا ہے لیکن ایک اور لفظ ہوتا ہے خیر یخیر خیر تحیر صورت الحضاب میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ شاء اللہ آتی ہے تقریر کیا ہوتا ہے چننا چنانا وہ بھی اصل پر جو میں جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے وہی چنتے ہیں نا بالکل ایک ہی لفظ ہے لیکن اس کی دو ڈفرینٹ فارمز ہیں تو خیر یو کہتا کیا چننا تو دعائیں استخارہ کیا بھی کہ آپ کچھ چن رہے ہیں آپ کے سامنے دو چیزیں تھیں یا کوئی ایک ہی چیز تھی تو آپ کے دو رویے کروں کہ نہ کروں یس کہ نو ہاں کہ نہیں تو پھر اس پہ استخارہ کرتے ہیں اللہ پھر اس کے بعد اس پہ آپ کا دل کھول دیتا ہے کیسے ہوگی کیا کو سب بولیں گے پھر ان جابرن رضی اللہ انہو کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول فلوری كما كما كما كما من القرآن یقول اب اس سے آگے حدیث کے الفاظ ہے لیکن دعا کے الفاظ آگے آئیں گے کیا اللہ کے نبی نے فرمایا ازا کم اِذَا بل عمری فل یرکا رق عطینی اب یہاں سے دعا کے الفاظ ہیں اگر آپ یاد کریں گے تو یہاں سے یاد کریں گے یہ نوکے اب جابر صاحب کا نام بھی یاد کرنا شروع کر دیں سہارے کی دعا میں ہیں دعاق الفاظ کے اللہ فدلی کا تقدیر ونتاب اللہ خیر فی دینی و معاشی واقف اوقی واجلی فقدر یسربارک لی وين كنت طالما وين كنت طالما ان هذا الامر ان هذا الامر شر او قال في عاجل امري او اصرفوني اصرفوني واسرفني ان هو واسرفني ان هو وقدر لي الخير وقدر لي الخير كان حيث به ثم ردني حضرت جاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام کاموں کے لیے اسی طرح دعا استخارہ سکھاتے جس طرح قرآن پاک کی کوئی صورت سکھاتے تھے آپ فرماتے ہیں جب کوئی آدمی کسی کام کا ارادہ کرے تو دو رکت نفل ادا کرے پھر یہ دعا مانگے یا اللہ میں تیرے علم کی بدولت بھلائی چاہتا ہوں تیری قدرت کی برکت سے اپنا کام کرنے کی طاقت مانگتا ہوں تجھ سے تیرے فصل عظیم کا سوال کرتا ہوں یقیناً تو قدرت رکھتا ہے میں قدرت نہیں رکھتا تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا اور تو ہی غیب کو جاننے والا ہے یا اللہ تیرے علم کے مطابق اگر یہ کام میرے حق میں دینی اور دنیاوی معاملات کے لحاظ سے پہلی بات نوٹ کیجئے گا ٹھیک ہے اور انجام کے لحاظ سے دوسری بات ہو گئی بہتر ہے یا آپ نے فرمایا میرے جلدی یا دیر والے معاملے یعنی دنیا یا آخرت میں میرے لیے بہتری ہے تو اسے میرا مقدر بنا دے یعنی اس کام کو کر دے اس کام کا کرنا اور اس کا ہونا آسان کر دے اس کا حصول میرے لیے آسان فرما سوری اس کا حصول میرے لیے آسان فرما دے اور میرے لیے بابرکت بنا دے اگر تیرے ان کے مطابق یہ کام میرے لیے دینی اور دنیاوی معاملات کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے نقصان دہ ہے یا آپ نے فرمایا کہ میرے جلدی یا دیر والے معاملے یعنی دنیا اور آخرت میں میرے لیے نقصان دہ ہے تو اسے مجھ سے دور کر دے اور میری سوچ اس طرف پھیر دے جہاں کہیں سے بھی ممکن ہو پھلائی میرا مقدر بنا دے اور مجھے اس پر مطمئن کر دے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حاضل عمر کی جگہ اپنی ضرورت کا نام لے اسے بخاری نے روایت کیا تو دیکھیے ترجمہ ہی اتنا خوبصورت ہے تو اس کے بعد اس کے بعد رہ کے جاتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں اچھا پھر استخارہ مانگنے کے بعد پھر استخارے کی دعا پڑھنے کے بعد کوئی دعا نہیں مانگنی حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری دعا ہی تو ہے تو بات واضح ہے کہ اس سے پڑھنے کے بعد اس کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اس کے بعد اچھا ہو کہ برا ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں انسان آ جاتا ہے اور اس سہارے کے مزید فائدے بھی ہیں ہم یہ پورا ٹاپ اچھا اس پہ ہے اتنی بات جی پہلی بات ہے کہ اس موضوع پہ ایک لیکچر ہے اکثر روم میں بھی چل ہی رہا ہوتا ہے تو آپ لوگ اس کو سن لیجیے کہ استخارہ کیسے کریں کیوں کریں یہاں مختصراً بتا دوں حالانکہ یہاں تو صرف دعا کا ٹاپک ہے لیکن دو نفل پڑھ کر دن کے رات کے کسی بھی حصے میں وہ بندہ جس نے فیصلہ کرنا ہے اور جس کے بارے میں فیصلہ ہے یعنی رشتہ ہے تو بیٹی بھی کرے ماں باپ بھی کر لے اسی طرح دوسرے معاملے دونوں میں سے کوئی یا ایک بھی کر سکتا ہے اس کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے اس کا طریقہ بس وہی ہے کہ دو نفل پڑھے اس کے بعد یہ دعا پڑھے اور دعا میں جہاں آپ دیکھ رہے اللہ حاض العمر ہے وہاں آپ اپنے اس کام کی نیت کر لیں نہیں عربی کہ آتی تو دل میں سوچ لے یہی لفظ بول دیں اللہ حاضل عمر مراد ہے کہ یہ گھر میرے لیے اچھا ہے کہ نہیں جو میں خریدنا چاہتی ہوں اور اس کے بعد معاملہ اللہ پہ ڈال دیں اس کے بعد اللہ کا ذمہ آ جاتا ہے کہ وہ کیسا ہو کس طرح سے ہو حدیث میں آتا ہے کہ جو استخارہ کرتا ہے وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوگا اس کی ڈیٹیلز اگر آپ کو اسی سیٹ میں سننی ہے تو کتاب بز جو بک ہے اس میں استحے کی نماز کو دیکھ لیں وہاں زیادہ ڈیٹیل سے بات کی تھی لیکن یہاں چونکہ دعا کا موضوع ہے تو دعا دیکھیں کتنی پیاری ہے حتیٰ کہ اگر آپ اس دعا کو پڑھتے ہیں تو وہ چیز جو بھی آپ کے سامنے نہیں ہے اللہ آپ کی اس دعا کی بدولت وہ جلدی لے گا اور اگر وہ یہ جو سامنے ہے یہ اچھی نہیں ہے تو اللہ اس کو پلٹا بھی دے گا یہ اللہ کے کام ہے اور استخارے کے اسہارا کر کے کوئی کام کیا جائے پھر اس کے بارے میں دل میں کوئی برا خیال نہیں لانا چاہیے ٹھیک ہے جی کوئی سوال چلے آگے چلتے ہر ہر مسئلہ جو ہے وہ نیا ٹاپک ہے اگلا ٹاپک دیکھیں گے ادائیگی قرض کے لیے مندرجہ ذیل دعا مانگنی چاہیے ہوتا ہے قرض لوگوں پہ یہ قرض وہی ہے جس کو لوگ بڑے پیار سے آج کر لون کہتے ہیں ٹھیک ہے ان علی رضی اللہ عن علي رضي الله عنه انه جاءه انه جاءه مكاتبن فقال فقال قد اني عن كتابتي عن كتابتي فاني قال لا سوري الكلمات الكلمات علمني هنا هن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله لو كان عليك مثل جبل الصبير مثل الجبل الصبير دينا دين ادى الله انك ان ان حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مکاتب مکاتب کس کو کہتے ہیں وہ غلام جس نے آزادی حاصل کرنے کے لیے مالک سے معاہدہ کر رکھا ہو یعنی کہ اتنے پیسے دے دوں گا پھر میں آزاد ہوں عام طور پہ تو غلام جو بھی کماتا ہے وہ مالک کا ہوتا ہے لیکن اگر کوئی غلام آزاد ہونا چاہتا ہے تو اس کا حق بنتا ہے سرد نور میں اس کی ڈیٹیلز آپ لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ تو پھر مالک کے اوپر لازم ہے کہ اس کی اس کو قبول کرے پھر اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ غلام جتنا کام کرتا رہتا ہے اس کے پیسے اس حساب سے کٹتے رہتے ہیں جیسے مثال ہے کہ ایک جنرل پے کا جو حساب چلتا ہے کسی ملک میں تو اتنی پے کے حساب سے اس کے ڈیلی کے یا منتھلی کٹتا جائے گا جس دن وہ قیمت پوری ہوگی مثلا دس ہزار کی مقاتبت تھی کہ دس ہزار مجھے دے دو تو میں فارغ ہو جاؤں گا تو جس دن پیسے پورے ہوں گے پھر اسے غلام آزاد ہو جائے گا تو کہا کہ اگر ایسا مواخہ ہو اگر یعنی جس نے آزادی حاصل کرنے کے لیے مالک سے معاہدہ کر رکھا ہو حاضر ہوا اور عرض کیا کہ معاہدے کے مطابق میں اپنی ازادی کے لیے رقم ادا کرنے سے آجز ہوں یعنی اتنی بڑی رقم ہے جو میں دے نہیں سکتا میری مدد فرمائیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ دعانہ سکھا دوں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے سکھلائی اگر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو اللہ اتار دے گا کہا اچھا سنا دیں یہاں کتنا اچھا انداز ہم مدد کرنے لگ جاتے ہیں نا کہ نہیں ایسا طریقہ سناؤ سکھاؤ کہ اس کو آئندہ پھر نہ مانگنا پڑے اس کو راستہ کو دکھاؤ اس کا کوئی پرماننٹ انتظام کر دو خیر آپ نے اس کو سکھایا کہو یا اللہ رزق حلال سے میری ساری ضرورتیں پوری فرما اور حرام سے بچا نیز اپنے فصلوں کرم سے مجھے اپنی ذات کے علاوہ ہر ایک ہر ایک سے بے نیاز کر کہو یا اللہ رس کے حلال سے میری ضرورتیں پوری فرما اور حرام سے بچا نیز اپنے فضل و کرم سے مجھے اپنی ذات کے علاوہ ہر ایک سے بے نیاز کر دے تل کی یہ روایت کتنی خوبصورت اب دیکھیے آسان بھی ہے نا اللہ مکفی نی بلا علی کا نی بت علی کا من سی اسی طرح صورت عمران کی آیت اللہ ملک ملک کی تو تل ملک کا و تو عز و منتشا و منتشا والی جو دعیات ہیں یہ دعی بھی تقریباً اکیس سالک سو یعنی اسراعل عمران کے دوسرے تیسرے خوب میں آتا ہے تو یہ بھی پہاڑ کے برابر قرضے کے بارے میں آتا ہے کہ اگر اس کو پڑھا جائے تو اللہ معاف اللہ ادا کراتا ہے لیکن شرط کیا بولا شعور سے مانگے اور ادھر کیا کہہ رہے ہیں بی حلال کا حلال پہ لے رہے ہیں تو قرضہ ہی اگر کسی نجائز کام پہ ہوگا تو رائٹ تو ایک ہوتا ہے ضرورت کے مطابق کسی مجبوری کے مطابق قرضہ اور ایک خواہش ہوتی ہے کہیں بندہ مجبور بھی کر دیا جاتا ہے تو بس دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے قرض سے پاک رکھے اور آپ دیکھیں یہ دعا اتنی ضروری ہیں کہ نبس وسلم اس کی ناظر نہیں ادا کرتے تھے جس پہ قرض ہوتا تھا تو ہمیشہ اپنے آپ کو قرض سے مبرہ رکھیے کوشش کریں چلیے آگے دیکھتے ہیں بازار میں داخل ہونے کی دعا دیکھیں بازار جانے کی بھی دعا کس کس کو آتی ہے کس کو پتا کہ ہے کتنے پڑتے ہیں دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے ہماری سیکورٹی کرواتے ہیں نا بعض دفعہ میں نہیں جاتے بس آپ ٹرین اسٹیشن جا رہے ہیں لیکن آپ کو مال میں سے گزر کی جانا پڑتا ہے اوپر جو مالس بنے ہوتے ہیں تو تو آپ پڑھ لیجیے سیکیورٹی ہوگی ان شاء اللہ روایت پڑھتے ہیں کانب اللہ علیہ, اللہ علیہ السوقی وخير ما, فيها وخير ما فيها وعاوذ بك وعاوذ بك من, من اللہ حضرت بردا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بازار میں داخل ہوتے تو فرماتے اللہ کے نام سے میں بازار میں داخل ہوتا ہوں یا اللہ میں تجھ سے اس بازار میں جو کچھ ہے یعنی جو اے یا اللہ میں تجھ سے اس بازار کی اور جو کچھ اس بازار جو کچھ اس بازار میں ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور اس بازار کے شر سے اور جو کچھ بازار میں ہے اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں یا اللہ میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ اس بازار میں کوئی گھاٹے کا سودا پاؤں اسے بہکی نے روایت کیا کیا لفظ ہے کتاب کا بہکی بولے بحکی. عراب لگائیے اس میں لکھیے عراب لگا لیں بعض لوگ اس کو بہکی پڑھتے ہیں بعض اس کو بہیکی پڑھیں گے تو ہمیشہ اردو کے اوپر بھی عراب لگا لیا کرے جیسے یہ دیکھیں لفظ بریدہ ہے تو اگر آپ صرف اردو پڑھیں گے تو بریدہ کہہ سکتے ہیں نا تو یہ پروناؤنسیشن ہمارا درست ہونا چاہیے تو دعا بڑی خوبصورت ہے اور ایک اور بھی دعا ہے لیکن یہاں یہ دعا آئی ہے تو اس کو آپ یاد کر لیجئے بازار میں انسان کے مال کو بھی خطرہ ہوتا ہے اس کی جان کو بھی اس کی عزت کو بھی خطرہ ہوتا ہے اور بازاروں میں ہی جا کے عموماً انسان اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالتا ہے تو یہ دعائیں پڑھ لیا کریں انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا کریں گے یاد ٹھیک ہے چلے جو بازار جانے سے پہلے یہ دعائیں پڑھے گا اس سے اور بھی تو فائدے ہوں گے نا اس کو کیا خواہشیں بھی تو قابو میں رہیں گی نا شرق ہے کوئی غلط چیز لے لے کے آتے ہیں پھر واپس کرتے ہیں پھر لاتے ہیں پھر آتے ہیں آپ کے منہ میں میں پھیک ہے یہ ان کی محفل کے خلاف ہے دل سخت ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم بعد میں کبھی آتے ہیں کبھی جاتے ہیں کبھی کچھ کبھی کچھ تو اس کے اندر اپنے آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھنے کے لیے انسان کو ان ساری دعاؤں کا احتمام کرنا چاہیے یہ دعائیں جو ہے نا یہ ہمارے لیے سیفٹی گارڈز ہوتے ہیں ہم ان چیزوں کو چھوٹا نہ سمجھیں بہت بڑی چیز ہے یہ ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں جی کوئی سوال ہے جی. جی. جی چوتھا کلمہ آپ اس کو کہتے ہیں وہ دعا بہت جگہ ہوتی ہے بلکہ وہ ابھی ہم پڑھیں گے اس کے ساتھ پڑھی تھی پیچھے ہم نے کہ نہیں ہے حصن مسلم لے کے آئے ہم اس میں ساتھ ساتھ پڑھتے نا ٹھیک ہے चलिए آگے دیکھیے مرغ کی آواز سن کر اللہ کا فضل اور گدھے کی آواز سن کر اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے مرغ کی آواز سن کر اللہ کا فضل اور مرغ کی گدھے کی آواز سن کر اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کیوں بھائی اب ہمارا کام کیا ہونا چاہیے تو مان لیا اللہ کے نبی نے کہا حکمتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں پہلے حدیث کو دیکھ لیتے. جی. <سلام> رت ملکن, ملکن و اذا, اذا سمیت فتح بالله من, من فعنہو فعنہو فعنہو رأت, رأت, رأت طان حضرت ابو رضی اللہ تعالی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرخ کی آواز سنو تو اللہ کا فضل مانگو کیونکہ وہ اس وقت فرشتے کو دیکھتا ہے اور جب تم گدھے کی آواز سنو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ وہ اس وقت شیطان کو دیکھتا ہے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا وجہ سمجھ آ گئی ہے میں نے پہلے کیوں پوچھا تھا اس لیے کہ حدیث پڑھ کے تو وجہ سمجھ آتی ہے لیکن ہم نے اس وجہ کی وجہ سے نہیں کرنا سمجھ رہے ہیں مم. ہم نے اللہ کے نبی کے حکم کی وجہ سے کرنا ہے ٹھیک ہے کتے کے پر بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے ان ان رسول, رسول, اللہ اللہ رسول اللہ اللہ تم نبا نباح قلونا آپ کو حدیث کی عربی اور قرآن کی عربی میں فرق دکھتا سمین آسمان کا فرق دکھتا آپ دیکھئے کہ نبص السلم کے الفاظ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یادی سے زیادہ بات عربی سے سمجھ آتی ہے صاف لگتا ہے کہ یہ انسان کا کلام ہے قرآن پاک اگر آپ لفظی ترجمہ نہ یاد کریں تو سمجھ نہیں آتا اب یاد کر کر کے ہمیں یاد ہو گیا وہ اور بات ہے تو سبحان اللہ زمین اسوان کا فرق ہے دونوں عربیوں میں اور ہمارا دونوں پر ایمان ہے اللہ کے حکم سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جب تم رات کے وہ کتے کو بھونکتا اور گدھے کو آواز گدھے کی آواز سنو تو اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ رات کے وہ کتے اور گدھے وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے اسے اب دعوت نے روایت کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب سے سلم نہ تو سائنسدان تھے نہ غیب دان تھے لیکن آپ کو یہ ساری باتیں وہی کے ذریعے بتائی جاتی تھی اور کتے کا بھونک یعنی بارکنگ دا ڈوگ ٹھیک ہے تو اسے کیا پتہ چلا کہ جب بھی ایسی آوازیں آئے تو اس طرح پڑھنا چاہیے اور وہ کیا دیکھتے ہوں گے فرشتے بھی دیکھتے ہوں گے جنات بھی دیکھتے ہوں گے یہ جو مخلوقات ہیں نا یہ دوسری مخلوقات کو دیکھتی ہیں ہم نہیں دیکھ پاتے کہتے جن اور انسان اکثر مخلوقات کو جن کو نہیں دیکھ سکتے ان کو یہ چیزیں دیکھ لیتی ہیں ٹھیک ہے بارش طلب کرنے کی دعا درجہ ذیل ہے ہمیں تو نہیں کبھی بڑھنی پڑتی دعا ایسی بارش آ جاتی ہے ہاں لیکن کبھی بارش نہ ہو گرمیوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ملکوں میں جب شدید گرمی ہوتی ہے تو اتنی خواہش ہوتی ہے کہ بارش ہو لیکن نہیں ہوتی تو کتنا پیارا ہے رب اور کتنے پیارے ہیں نفس وسلم کہ انہوں نے ہمیں ہر چیز مانگنے کا طریقہ سکھا دیا کیا دعا ہے آئیے دیکھتے ہیں ان شعیب کالا کانن آگے سے دعا ہے اس کو ہائی کر لیں موضوع آپ تیسرا رنگ لگا لیں پہلے ہی آپ دو لگا چکی ہیں مجھے لگ رہے ہیں. چلیے اللہ و کا بلدقل مئیت بلدقل مئیت حضرت عمر اچھا عمر پڑھیں گے کہ عمرو و عمر و یار عمر یار کی کہانیاں بڑے لوگ پڑھتے بچوں میں بچپن میں کبھی سنا ہوگا تو عمرو نہیں ہوتا لفظ عمر کے بعد اگر واؤ آ جائے نا تو وہ امر ہو جاتا ہے بس یہ جی اس کا فرق یاد رکھیں حضرت عمر اپنے باپ شعیب سے اور شعیب اپنے دادا عبداللہ بن عمر بن آج سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے لیے یہ دعا فرماتے الہی اپنے بندوں اور چوپایوں کو پانی پلا اپنی رحمت عام فرما دے اور مردہ زمین کو ہرا بھرا کر دے اسے مالک اور ابو دعود نے روایت کیا کتنا پیار اطالب ہے آپ دیکھیے کہ نب وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے دنیاوی لحاظ سے لیکن آپ کے الفاظ کا چناؤ کتنا خوبصورت تھا نبی تلی اور بڑی ڈھکی چھپی بات کرتے تھے اور بات بالکل واضح ہو جاتی تھی تو یہ دعا آپ بھی یاد کر لیں کبھی ضرورت پڑے تو اس کو مانگ لیا کریں بارش ہوتے ہوئے یہ دعا مانگنی چاہیے رضی اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ خا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش ہوتی دیکھتے تو فرماتے یا اللہ فائدہ پہنچانے والی بارش برسا اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا تو کبھی بھی ایسا موقع ہے تو پڑھیں اور آپ دیکھیں دعائیں کس کس موقع کی ہیں کبھی ہم نے سوچا سات سو سے سات سو کے قریب مصنون دعائیں جو ثابت ہے قرآن پاک میں کتنی ہیں اپنی کتاب دیکھ لیں فائنی قریب وہ تو فورٹی ربا مشہور ہے نا چلے فائنی قریب دیکھیے گا لیکن بتائیں کہ خود ہی لگا رہے کثرت بارہ کے نقصان سے محفوظ رہنے کی دعا بارہ کیا ہوتی بار بہت ہی بارشیں فلڈنگ ہو گئی سیلاب آ گیا تو پھر کیا دعا کریں گے ان آپ سب نہیں پڑھ رہے تو پھر میں بھی چھوڑ دیتی ہوں مجھے کیا سزا ہے سب پڑھیں گے عن اب یہاں سے دو ہے اللہ دیکھیے اللہ و درابی و الشجر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت باراں کے نقصان سے محفوظ رہنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے پھر دعا فرماتے یا اللہ ہم پر نہیں بلکہ ہمارے ارد گرد علاقوں پر برسا یہ نہیں کہ دشمنوں پہ برسا یعنی جہاں لوگ نہیں رہتے پہاڑوں میں جنگلوں میں دریاؤں پہ یہ مطلب ہے میرے اللہ ٹبوں ٹیلوں ندی نالوں اور درخت اگنے کی جگہوں پر بارش برسا یعنی جہاں اس کی ضرورت ہے اس کو وہاں برسا اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا تو آپ دیکھیے کہ ہر چیز اپنی جگہ پہ ہی فائدہ دیتی ہے نا جہاں ضرورت ہو وہاں نہ برسے تو بھی نقصان ہے اور جہاں نہیں ضرورت وہاں برس جائے گی تو بھی نقصان ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں دیکھ کر بھی واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت محسوس ہوتی ہے تیز آندھی اور طوفان وغیرہ کو دیکھ کر یہ دعا مانگنی چاہیے ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان عائشہ رضی اللہ عنہا زوج النبي صلى الله عليه وسلم زوج عليه وسلم انها قالت انها قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله اذا اسفلت الريح فعلا. فعلا. آگے دقل فاضر اللہ من حضرت عائشہ رضی اللہ نبی اکرم صلی اللہ وسلم کی کہتی ہیں کہ سوال کرتا ہوں اور اس آندھی کے شرط اور جو کچھ اس میں ہے اس کے شر سے اور حکم کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے اس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں تیری پناہ مانگتا ہوں یہ مسلم کی روایت ہے اب آپ دیکھیے کہ سائڈ میں اللہ تب و سلم نے کتنے خوبصورت طریقے سے ایک ہی چیز کے اندر خیر اور شرکا ہونا میں ثابت کیا آپ کہتا ہے کہ ایک لفظ ہوتا ہے ریخ را کے آگے یا ہے ٹھیک ہے اور ایک کیا لفظ ہوتا ہے کچھ پڑھا اپنے قرآن میں نوٹ کریے گا یہ فرق قرآن پاک میں ہوائیں دو طرح سے آتی ہیں ایک عذاب والی رحم ہوائیں اور ایک رحمت والی آتی ہیں دونوں میں فرق ہوتا ہے اسی لیے یہاں تو یہ الفاظ ہیں لیکن ایک اور دعا آتی ہے کہ جس میں یہ کہ اللہ اس کو میرے لیے ریح نہ بنانا ریاح بنانا خوشیوں والی خوشخبریوں والی ہوا جو بارش سے پہلے ہوتی ہے تو تھوڑا سا فرق لفظوں کا معنی کو بدل دیتا ہے نو مسلم کو اسلام قبول کرنے کے بعد یہ دعا مانگنی چاہیے ان ابي مالكي ان ابي مالكي الاشج اشج ايو الله انه قال نبي الله الرجل, الرجل اذا اسلم اذا اسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم علمه النبي صلى یہ ہائی لائٹ کر لے پاس مغفر حضرت ابو مالک جی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص اسلام قبول کرتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اسے نماز سکھاتے پھر اسے یہ دعا پڑھنے کا حکم فرماتے یا اللہ مجھے بخش دے مجھ پر احم فرما مجھے ہدایت دے آفیت دے عطا فرما اور سے نواز اسے مسلم نے روایت کیا کہاں ہے اسے ملتی جلتی دعا کس موقع پہ پڑھتے دو سجدوں کے بیچ کی دعا دو سجدوں کے بیچ کی دعا ٹھیک ہے تو کتنے لوگ ہیں جو کنورٹ ہونے والوں کو یہ دعا بتاتے ہیں بہت کم لوگوں کی یہ بات پتہ ہوگی نا تو ایسی چیزیں ہم نوٹ کر سکتے ہیں جب ضرورت پڑے تو پھر اس کی بات بتائی بھی جا سکتی ہے دوسروں کو نیا کپڑا پہننے کی دعا یہ ہے <persons in the Quran> او یہ ہے دعا کی الفاظ اللهم اللهم الحمد لك الحمد انت كسوتني انت كسوتني اسالوك اسالوك خيره هو وخير ما سني له وخير ما سني من شره واعوذ بك من شره ومن شر ما سني له ومن شر ما سني له حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا کپڑا پہنتے خواہ کرتا پگڑی یا چادر اس کا نام لے کر یہ دعا فرماتے یا اللہ ہر طرح کی تعریف تیرے ہی لیے ہے تو نے ہی مجھے یہ کپڑا پہنایا ہے میں تجھ سے میں تجھ سے اس کپڑے کی اور جس شخص کے لیے بنایا گیا ہے اس کی خیر و برکت کا سوال کرتا ہوں اور اس کپڑے کے شر اور جس شخص کے لیے یہ بنایا گیا ہے اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں اسے ابو دعود اور ترمزی نے روایت کیا تو اب دیکھیں کپڑے پہننے کی بھی دعائیں ہیں پڑھتے ہیں کوئی جوڑا پہنتے ہوئے کپڑا پہنتے ہوئے دعا نہیں کبھی پہنی کپڑے کتنے نئے پہنتے ہیں اکثر پہنتے ہیں نا ہم لوگ تو وہ کپڑے پہننا بھی اجرا ہے اچھا ہمارے کلچر میں ایک اور بڑی عجیب بات ہے اول تو دعائیں پتہ بھی نہیں ہیں مثال ہے کہ آپ خود ایک نیا کپڑا پہنے تو آپ کو یہ دعا سکھا دی اللہ کے نبی نے تو وہ دعائیں تک سکھائیں جو دوسرے کو اچھا یا نیا کپڑا پہنا دیکھے تو مانگے وہ کس کو آتی ہے ہم عموماً محفلوں میں دعوتوں میں پارٹیوں میں کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں ہر ایک نے نئے پہنے کسی کو دیکھے ہائے کسی کو ہوئے بڑے اچھے لگ رہے ہیں بڑا پیارا لگ رہا ہے بالکل یہ جملے نہیں بولنے چاہیے یاد رکھیں یہ کے بہت خلاف ہے۔ آپ نے کسی کو دیکھا کہ اس نے نیا کپڑا پہنا ہے دعا دے دیں کس کو آتی ہے نہیں آتی کتنے خود غرض ہیں ہم سب نا ہم دوسروں کی اتنی محنت جو انہوں نے اتنے ہزاروں میں پیسے لگا کے کی ہوتی ہے ہم ان کو اب سے آگے سے دعا بھی نہیں دیتے اور خود پہنتے ہوئے کیا پڑھنا یہ نہیں پتا یہ تو ایک ہماری غفلت کا حال ہے نا اور آپ دیکھیں کہ اس سے ہر چیز پھر عبادت بنے گی یہ نہیں کہا نیا کپڑا نہ پہنو نیا پہنو تو یہ دعا مانگ لو اس سے اپنے فائدہ ہوگا نا پھر اکڑ بھی آتی ہے نا بندے میں نیا کپڑا پہن کے پھر نماز بھی نہیں پڑھنے کو بعض دفعہ دل کرتا کہ کپڑے نہ خراب ہو جائیں تو یہ دعائیں ساری یاد کریں آپ کی وہ دعا حسن المسلم کے بالکل شروع میں آتی ہے آپ کو یاد ہونی چاہیے میں ابھی بول بھی دوں گی لیکن آپ لوگ اس کو دیکھیں گے نہیں جی حسن المسلم آپ کے پاس ہے پڑھا دو آپ لوگوں کو البس البس جی مجھے پتا تھا آپ کے سامنے نہیں ہے نا آپ پڑھ نہیں سکیں گے کھول لیجیے جی مجھے بھی دیں کس پیج پہ چلیے نیا لباس پہننے والے کے لیے دعا ہے یہ دعائیں بھی ہم ریکارڈ کر چکے ہیں مجھے لگتا ہے لباس کے معاملات میں کہیں نہ کہیں شاید پڑھی تھی دوہرا لیجیے ساتھی لی لی اللہ تعلیٰ تم اسے پرانا کرو اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے عبد اور دے کیا مطلب ہے تمہیں اتنی لمبی عمر ملے کہ یہ کپڑا پرانا ہو جائے جس کو کہتے ہیں نا پہننا ہنڈانا ہاں اور پھر اس کے بعد تمہیں نیا بھی ملے یعنی یہ نہیں کہ یہ تمہاری زندگی کا آخری جوڑا ہو اس کے بدلے اور بھی ملے آپ سچ بتائیں کسی کو نئے جوڑے میں دے کر یہ دعا دے اور اس کو بھی شرط یہ کہ ترجمہ آتا ہو تو شاید آپ کے گلے ہی لگ جائے کتنی پیاری مجھے دعا دی ہے اگلی دعا بھی پیاری ہے نیا لباس اور زندگی بسر کرو قابل تعریف یعنی تعریفوں والی زندگی بسر کرو اور فوت ہو تم شہید بن کر خان اللہ ہے نا دلوں کے کننے اور بغض ختم کرنے والی اب آپ جو کسی کو اچھے کپڑوں میں دیکھیں یا آپ کو لگتا ہے کہ اچھا لگ رہا ہے آپ کیا کہیں آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں اب اگلا آگے سے کیا کرے بھلا اچھا لوگ پھر آگے نہیں نہ جھوٹ نہ بولو نہیں نہیں بناؤ نہیں بڑے نہیں بناؤ اچھا ساتھ ہی اگلے کوئی شرمندہ کر دے میں نے جھوٹ بولا اکثر دیکھیں لوگ یہ کر نہیں چلو نہ ایسے نہ کو نہیں نہیں نہیں ایسے نہیں کچھ لوگ آگے چٹلانے لگتے ہیں تو اگر آپ دعا یاد کر لیں کسی کو بھی دیکھیں اس کو دے دیں کوئی ضروری ہوتا ہے کوئی آپ کو منہ سے کہے آپ اچھے لگ رہے ہیں اس لیے تھوڑی کوئی پہنتا ہے کہ دوسرے اس کی کریں صرف ان جملوں کی وجہ سے بعض دفعہ اچھے کپڑے اور نئے کپڑے پہننے کو دل نہیں کرتا کہ لوگ دیکھ کے کیا کہیں گے کہ اچھا جی بڑے اچھے لگ رہے ہیں تو اس کا کپڑے اچھے ہیں, اچھے ہیں. کپڑے خراب ہے تو یہ کی خوبی ہوئی ہماری ہوئی نا تو یہ اسلامی ایٹیکیٹس میں ان کا پتہ ہونا چاہیے. جی ماشاءاللہ اللہ کہہ دے بارہ اللہ کہہ دے اور نگاہوں سے پتہ چل جاتا ہے آپ کو کیا اچھا لگ رہا ہے کیا برا لگ اور کچھ تو یہ بھی نہیں کہہ کہ دے گا اچھا جی بڑے اچھے کپڑے پہنے اہ? یہ بھی پھر ایک किसी ہوتی ہے کسی کی لوگ کہاں برداشت کرتے ہیں اور خاص طور پہ دین کے موقع پہ دین والوں کو پہنتا دیکھ کر تو کہتے ہیں اچھا جی یہ کون سا دین ہے کہ کپڑے بھی نہیں پہنو اہ? جی آپ انیلا ہاں میں ایک اور لباس پہننے کی جو شروع میں ہم نے دعا ہے وہ بھی دیکھ لیجئے اسی میں حصہ رسلے میں الحمدللہ الذی الحمدللہ الذی کسانی ہذا کسانی ہذا اگے پڑھنا ہے تو پڑھ لیجئے کہ ہذا صوبہ ہذا صوبہ ورزقنیہ ولزقنیہ من غیر حول مننی من غیر ولا قوہ ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے مجھے یہ آپ نے ضرور بولنا تھا اس کو کہتے ہیں لکیر کے فقیر ابھی تک تکلیف تو نہیں ہے آپ کے اندر چلیے ہم ہنس رہے ہیں کوئی ہمیں برا نہیں لگتا آپ بولتی رہے کوئی حرج نہیں ہے چلیے ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے مجھے پہنایا ہے یہ لباس اور عطا کیا مجھے یہ اپنی ذاتی قوت اور طاقت کے بغیر سبحان اللہ تو یہ ساری دعائیں انشاءاللہ دل کو کھول دیتی ہیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حقیقت میں ہمارے لیے ان ساری چیزوں کو نفع اللہ بنا دیں کپڑوں والی دعائیں جتنی ہم نے پڑھی ہیں یہ ساری اکٹھی بھی ایک ٹاپک کے انڈر کی جا سکتی ہیں اور عام کی جا سکتی ہیں کہ کیسے لوگ ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے وقت چونکہ پورا ہو گیا کلاس کا ہم یہاں رک جاتے ہیں اللہ نے چاہا تو پھر کلدرہ زیادہ وقت لگا کے بک کو پورا کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کا ٹیسٹ بھی تو دینے کے لیے بے چین ہے نا ٹھیک ہے سکھانا اللہ پھر